Allah إلا إلا اللہ میں پڑھے گئے بیسویں پارے کے مطالب کو خلاصہ سماعت فرمائیں پارے کی ابتدا میں کئی آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے وجود اور اپنی توحید کی دلیل بیان فرمائی ہے بہجا ماک نل کمن تم بت شا جا رہا اِیلا بلحم قوم یا فرمایا زمین اور آسمانوں کو پیدا کرنے والا کون آسمان سے زمین پر بارش برسانے والا کون اور پھر اس بارش کے ذریعے زمین سے پر رونق باغات ونڈرفل گارڈنس اگانے والا کون یہ بتاؤ کہ تم تو صرف زمین میں بیج ڈالتے ہو کیا تمہارے اختیار میں ہے کہ تم پودا نکال سکو درخت نکال سکو تو ذرا سوچ کر بتاؤ کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود بھی ہے آگے ارشاد فرمائے گئے بتاؤ زمین کو کس نے قرارگاہ بنایا قرارگاہ کا مطلب فکس ابارڈ یعنی زمین کی کشش اتنی زیادہ نہیں ہے کہ آدمی زمین میں دھنستا چلا جائے نہ تو اس کی کششت شکل اتنی کم ہے کہ آدمی زمین کے اوپر لڑک نہیں کھاتا پھرے اور پھر ذرا یہ بھی تو دیکھو کہ زمین کے اوپر کوئی گھاس نہ اگتی زمین کے کو اوپر کوئی جاندار باقی نہیں رہتا اگر ہم اس کے لیے خاص انتظام نہ فرماتے وہ انتظام کیا ہے کورے ارض سے تقریباً 500 میل تک ہوا کا ایک کشیف ردا چڑھا دیا گیا ہے ہوا کا یہ کشیف ردا اتنے فاصلے پر کیوں چڑھایا گیا ہے اس کی وجہ ہے کہ تقریباً ہر روز تیس میل فی سیکنڈ کی رفتار سے دو کروڑ شہابے زمین کی طرف گرتے ہیں اگر یہ ردا نہ ہوتا اور یہ دو کروڑ شہابے زمین کے اوپر گر جاتے تو زمین کے اوپر کوئی جاندار چیز باقی نہیں رہتی یہ انتظام بولو کس نے کیا ہے وہ جانا کھلا رہا ذرا زمین پر چل پھر کر کے دیکھو کہ تین حصہ پانی ہے ایک حصہ خشکی ہے یعنی تین حصہ پانی ہے اس کے علاوہ زمین کے اندر ہم نے نہروں کے جال بچھا رکھے بتاؤ یہ زیر زمین نہروں کے جال بچھانے والا کون اور دو دریاؤں کے درمیان آڑ بنانے والا کون دو دریا چلتے ہیں آگے چل کر کے دونوں مل جاتے ہیں ایک کا پانی کھارا ہے ایک کا پانی میٹھا ہے لیکن دونوں دریا ملنے کے بعد بھی ایک دوسرے سے ملتے نہیں نہ کھارا پانی میٹھے پانی میں ملتا ہے نہ میٹھا پانی کھارے پانی میں ملتا ہے بتاؤ یہ روک لگانے والا کون آگے یہ فرمایا گیا ذرا یہ بتاؤ کہ کوئی مستر کوئی مجبور کوئی بےکس کوئی لاچار کوئی آجز کوئی درمادہ ہمیں آواز دیتا ہے ہمیں اپنی مصیبت کے وقت بکارتا ہے تو ہم اس کی دعا کو سنتے ہیں اور سننے کے بعد اس کی تکلیف کو دور کرتے ہیں یہاں رک کر کے ذرا مستر کا مانا سمجھ لے مستر کا مطلب ہوتا ہے انگریزی میں ڈسٹریسڈ ڈسٹریسڈ مجبور بےکس لاچار بے سہارا آدمی جب کسی مصیبت پہ پھنس جاتا ہے اور جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ مجھے اس مصیبت سے نکالنے والا کوئی نہیں میرا کوئی سہارا نہیں ایسی سورت میں اسے مستر کہا جاتا ہے جب اسے اس مصیبت سے نکالنے والا کوئی سہارا دکھائی نہیں دیتا ایسی صورت حال میں اگر وہ اللہ تبارک و تعالی کو پکارتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ یہی تو سرمایہ اخلاص ہے مومن تو مومن اگر کوئی کافر بھی حالت اشترار میں خالص ہو کر کے مجھے کو پکارے تو میں اس کی دعا سنتا ہوں اور اس کی مصیبت کو دور کرتا ہوں پتا یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اخلاص کی بڑی قدر ہے اگر اخلاص کے ساتھ مومن دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہی ہے اخلاص کے ساتھ اگر کوئی کافر بھی دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے اس سے اخلاص کی اہمیت کا اندازہ ہوا آگے فرمایا گیا وے جال خلفہ الر اور تمہیں زمین کے خلفہ بناتا ہے کیا مطلب ایک نسل کو ختم کر دیتا ہے اور اس کے بعد ایک دوسری نسل لاتا ہے وہ یہ جی کیا ہے اگر ایک نسل کو ختم نہ کرے اور دوسری نسل کو لے آئے تو بڑے پرابلمز زمین کے اوپر پیدا ہو جائیں گے پہلا پرابلم تو یہ پیدا ہوگا کہ زمین اپنی تنگ دامانی کا شکوا کرنے لگے گی زمین کے اوپر کہیں بیٹھنے کی جگہ نہیں رہے گی کھڑے ہونے کی جگہ نہیں رہے گی اور دوسرے معیشت کے اندر طرح طرح کی پریشانیاں پیدا ہو جاتی معیشت تنگ ہو جاتی اور ریس میں تم ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے لگتے ادی نے ایک بڑی اچھی بات کہی ہے کہتا ہے وہ اگر مردہ باز گردی دے وغیر مردہ باز گردی دے بسرا کبیلو پی وند رد میرا سخت تربو دے واریسارا ز کہتا ہے کہ کتنی عجیب بات ہوتی کہ اگر مرنے کے بعد مردہ دوبارہ اپنے قبیلے میں آ جاتا اپنے گھر میں آ جاتا اپنے رشتے داروں کے پاس آ جاتا تو سب سے بڑا مسئلہ تو میراج کا ہوتا اس کے مرنے کے بعد تو وارثین نے اس کا ترکہ تقسیم کر لیا ہوتا ہے اس کو استعمال کر چکتے ہیں اب وہ اگر زندہ ہو کر کے آئے تو وارث اس کے مرنے پہ جتنا روئے تھے نا اب زندہ ہو کر کے آ جائے تو اتنی زیادہ تکلیف ہوگی انہیں کہ یہ واپس کیوں آ گیا دنیا کے اندر اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی قیامت تک کسی کی موت کے بعد دوبارہ دنیا میں نہیں آنے دیتا اس لیے کہ اس کارگہ حیات کا ایک سسٹم ہے ایک نظام ہے اس نظام کے اوپر بڑا زبردست اثر پڑتا زیادہ ایک آدمی مرتا ہے دوسرا آدمی پیدا ہوتا ہے موت بہت ضروری ہے حیات کے لیے اگر لوگ مرتے نہیں تو زمین بس نہیں ہوتی معیشت معیشت کے اسباب تنگ ہو جاتے انسان کے اوپر اس کے بعد یہ فرمایا گیا امیکلمات البلور بہر خشکی اور تری کے اندر تمہیں ہدایت دینے والا کون خشکی اور تری کی تاریخیوں میں تمہیں ہدایت دینے والا کون میرے علاوہ کوئی ہے اس کے بعد یہ فرمایا گیا امدال خلق خلق کی ابتدا کون کرتا ہے اور اس کا بدی ہی نتیجہ بیان کیا گیا کہ آدمی جب پیدا کیا جاتا ہے اس کے بعد اسے موت آتی ہے پھر دوبارہ اللہ اس کو زندہ کرے گا یعنی خلق کا بدی ہی نتیجہ یاد آئے اب ذرا یہ بتاؤ کہ کوئی آدمی کوئی چیز پیدا کر سکتا ہے سائنس کی اتنی ترقی کے باوجود بھی آج سائنسی لیبوریٹریز میں سائنسی لیبس میں بے جان مادے سے جاندار بنانے کی تمام کی تمام کوششیں ناکام ہو چکی ہیں. اب تک کوئی سائنسداں یہ دعوی نہیں کر سکا ہے کہ میں نے بے جان چیز سے جاندار چیز بنا دی ہے اس طریقے کی تمام کوششیں ناکام ہو گئی ہیں اور یہ کلیا اب بھی ویسے ہی ہے جیسے پہلے تھا کہ نتنگ کین بی کریٹڈ اینڈ نتنگ کین بی ڈسٹروئڈ کوئی چیز نہ تو پیدا کی جا سکتی ہے اور نہ کوئی چیز ڈسٹروائے کی جا سکتی ہے آدمی یہ دیکھتا ہے کہ پانی ایک برتن کے اندر رکھ کر کے اسٹو کے اوپر رکھ دیا گیا تھوڑی دیر کے اندر پانی برتن سے غائب ہو جاتا ہے پانی فنا نہیں ہوا اس نے اپنی شکل بدل لی ہے کوئی چیز ڈسٹرو نہیں ہوتی شکل بدل لیا کرتی ہے بھاپ بن گئی ہو. تو اللہ کے علاوہ کوئی چیز کوئی شخص نہ تو پیدا کر سکتا ہے اور نہ کسی چیز کو ڈسٹروائے کر سکتا ہے تباہ کر سکتا ہے خلق کی ابتدا وہی کرتا ہے اور خلق کا اعداد بھی وہی کرے گا اب اللہ فرما رہا ہے اب بولو کل ہاتو برہان ان کم تم اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل لاؤ کس بات پر کہ اثر موجود ہے فیل موجود ہے تو ایک فائل کا ہونا تو برہانے قطعی سے ثابت ہے کہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو ان کا کرنے والا ایک موجود ہے اس کا وجود اسی طریقے سے اس کا یکتا ہونا اس کا وجود اور اس کی یکتا برہانے قطعی سے ثابت ہے قطعی دلی سے ثابت ہے اب اگر تمہارا یہ دعوی ہے کہ اس ایک کے علاوہ بھی اس کائنات میں کچھ معبود ہیں تو معقول دلیل پیش کرو اس لیے کہ مدعی کے اوپر دلیل ہے یہاں یہ نکتا ملا کہ ہم تو مانتے ہیں کہ یہ تمام افعال موجود ہیں تو ان کا فائل بھی موجود اور فائل ایک ہے اب اگر کہتے ہو کہ فائل ایک کے علاوہ ہیں تو اپنے اس دعوے کے اوپر برہان لاؤ دلیل لاؤ اس لیے کہ مدعی کے اوپر دعوی ہوتا ہے مدعی کے اوپر دلیل ہوتی ہے کہ مدعی جو دعوی کر رہا ہے وہ دلیل پیش کرے لاؤ دلیل کہ اللہ کے علاوہ بھی اور معبود ہیں اسی طریقے سے یہ سوال بھی یہاں پیدا ہو رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ ان کاموں میں کوئی شریک ہے اس کا ثبوت پیش کرو اور نہیں تو کسی معقول دلیل سے یہ سمجھا دو کہ یہ سارے کام تو ایک ہی کے ہیں لیکن بندگی دوسروں کے لیے بھی ہو سکتی ہے ذرا کسی معقول دلیل سے ثابت کر دو کہ سارے کام تو اللہ ہی کرتا ہے مگر بندگی دوسروں کی بھی کی جا سکتی ہے ذرا اس بات کے اوپر کوئی معقول دلیل لے ہو. یہ بات بھی یہاں ارشاد فرمائی گئی کل ہاتھو برہا نقو من کن تم اگر تم سچے ہو تو اپنے اس دعوے کے ثبوت میں کوئی معقول دلیل پیش کر دو اس کے بعد فرمایا گیا کل یا من منفی سماواتی ولغی بھائی آسمانوں میں اور زمینوں میں اللہ کے علاوہ کسی کو غیب کا علم نہیں ہے دیکھیے یہاں لفظ اللہ جس سے الوہیت مستفاد ہوتی ہے اور علم غیب دونوں کا تذکرہ ہے یعنی علم غیب اولویت دونوں لازم و ملزوم ہے یعنی جو الہ ہوگا معبود ہوگا وہی عالم الغب ہوگا اور جو عالم الغیب ہوگا وہ الہ ہوگا دونوں لازموں ملزوم ہے اوہیت اور علم غیب یہ دونوں کے دونوں لازموں ملزوم ہے کیا مطلب اگر کسی کے پاس علم غیب ہوگا تو وہ الہ ہوگا عالم الغیب اللہ ہوگا اللہ عالم الغیب ہوگا اب بتائیے اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ فلا بابا فلا نبی فلا رسول فلا ولی غیب کا علم رکھتا ہے تو یہاں عالم یہ ہے کہ اولوہیت اور علم غیب جب دونوں لازم و ملزوم ہے تو اگر کسی غیر اللہ کے اندر علم غیب کوئی مانتا ہے تو حقیقت میں وہ اس کو الہ مانتا ہے اس لیے کہ وہ اور غیر دونوں کے دونوں لازم ملزوم ہیں کیوں اس لیے کہ جسے غیب کا علم ہوگا تمام چیزوں کا علم ہوگا تبھی تو وہ یہ جان سکے گا کہ کس کو کس چیز کی ضرورت ہے کون کس مصیبت میں مبتلا ہے اور اس مصیبت میں مجھے پکار رہا ہے میں اس کی فریاد رسی کو پہنچوں اتنی عجیب بات ہے کہ اولوہیت اور علم غائب دونوں لازم و ملزوم ہیں کتنے لوگ ہیں جو اپنی بد کی بنا پر غیر اللہ کے اندر بھی علم غیب ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں وہ یہ نہیں جانتے کہ ہم کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں کسی غیر کے اندر اللہ کے علاوہ علم غیب ثابت کرنا در حقیقت اس کو اہلا تسلیم کرنا ہے آگے یہ فرمایا گیا بلی دارہ کا علم محمل کفار کا عجیب و غریب حال ہے کہ آخرت کے بارے میں ان کا جو علم ہے وہ گڈمڈ ہو گیا ہے ادارہ کا کا علم فل آخرت کے بارے میں ان کا علم گڈمڈ ہو گیا ہے گڈمڈ ہونے کا کیا مطلب ہے کہ آخرت کے تعلق سے ان کا کوئی مضبوط اسٹینڈ نہیں ہے کوئی مضبوط موقف نہیں ہے کوئی مستحکم بنیاد ان کے پاس نہیں ہے کبھی کچھ کہتے ہیں اس کے بارے میں کبھی کچھ کہتے ہیں. کچھ لاؤبالی قسم کے کافی رہتے ہیں وہ کہتے ہیں ارے مرنے کے بعد کچھ نہیں ہونے والا ہے آدمی مر گیا آگے شنیہ شونیہ شونیہ آگے کچھ نہیں ہونے والا ہے. اور بات کہتے ہیں, نہیں اگر یہ مان لیا جائے کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی ہے تو دنیا کے اندر اتنے لوگ پیدا ہوئے ہیں اتنے لوگ پیدا ہوئے ہیں اتنے لوگ پیدا ہوں گے ان تمام لوگوں کے گنا لکھنا ان کا حساب رکھنا اور پھر دوسرے عالم کے اندر ہر ایک سے پوری پوری زندگی کا حساب لینا یہ عقل مانتی نہیں ہے یہ اعتراض کرنے والے اگر آج اس دور میں ہوتے تو انہیں یقین ہو جاتا کہ کس طریقے سے ایک کمپیوٹر پورے پورے گاؤں کو پورے پورے شہر کو کنٹرول کرنے کے لیے کافی ہے اور اللہ نے سچ فرمایا کہ جیسے جیسے زمانہ گزرتا جائے گا قیامت کریب آتی جائے گی ہم آفاق اور انفس کے اندر یہ دکھائیں گے لوگوں کو کہ قرآن حکیم کی ایک ایک بات حق ہے ایک ایک بات سچی ہے اسے حق کے میار پر کس کے دیکھ لو ہر بات سونا نظر آئے گی کہیں کسی بات کے اندر کوئی جھول نہیں ہے تو انہیں یہ استحالہ تھا کہ اتنے لوگ ہیں طرح طرح کے افعال کرتے ہیں طرح طرح کے گناہ کرتے ہیں ان تمام افعال کا ریکارڈ رکھنا ان کا حساب رکھنا اور پھر دوسرے عالم میں ان اعمال کے اوپر محاسبہ کرنا ان کا حساب لینا یہ محال عقلی ہے سمجھ میں نہیں آتا عقل محال ہے اقلن مستبعد اور پھر کبھی کیا کہتے عیدا کنہ کالو عیدا کنہ ایزام و روفا تن لمبر خلقن جدیدا کیا جب ہم مر جائیں گے اور مر کر کے سڑ گل جائیں گے تو کیا دوبارہ نکالے جائیں گے مٹی میں مل گئے اور دوبارہ کیسے نکالا جا سکتا ہے اور آخر میں یہ کہتے چلو مان لیتے ہیں کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے تو ہمارے شفاہ ہیں نا اگر کسی مصیبت میں پھنس گئے تو ہمارے سفارشی موجود ہے نا اللہ سے لڑ جھگڑ کر کے ہمیں بخشوا لیں گے دیکھو قرآن حکیم بول رہا ہے کہ ان کا کوئی خاص اسٹینڈ ہے کوئی مستحکم بنیاد ہے ان کی کوئی مستحکم موقف ہے کبھی یہ کہتے کبھی وہ کہتے معلوم یہ ہوا کہ آخرت کے تعلق سے ان کا علم گڈ مڈ ہو گیا ہے کوئی پکی بات آخرت کے تعلق سے کہہ نہیں پا رہے ہیں. اس کے بعد ایک اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے اعتراض کیا ہے وہ اکون متا حاضل بادم ساجکین محمد بار بار کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت آنے والی ہے قیامت آنے والی ہے قیامت آنے والی ہے, آنے والی ہے یہ ثبوت کیوں نہیں پیش کرتے اللہ جواب دے رہا ہے کہ قیامت کا ایک وقت متعین ہے تمہارا مطالبہ تو ایسے ہے کہ ابھی عورت حاملہ ہوئی کہہ رہے ہو کہ ابھی بچہ پیدا کرو ایسا کیسے ممکن ہے بچہ پیدا کرنے کا ایک ٹائم ہوتا ہے ایسے ہی قیامت کے اقوق کا ایک ٹائم ہے اب اقو قیامت کی عدم تعین اس کے عدم اقوق کی دلیل نہیں ہے کہ اگر قیامت واقع ہونے کا ایگزیکٹ ٹائم نہیں بتایا گیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ قیامت واقع نہیں ہوگی کسی چیز کے واقع ہونے کا ایگزیکٹ ٹائم نہیں بتایا گیا ہے تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ وہ چیز ہوگی ہی نہیں ٹائم ایکزیکٹ نہ بتانے کی وجہ سے اس کے ہونے نہ ہونے کا کیا تعلق ہے اچانک آ جائے گی وہ اور اس کا علم صرف اللہ تبارک تعالی کا ہے اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے یقین کیوں نہیں کرتے تم اس بات پہ ان ہادل قرآن یا کچھ بنی اسر یہ قرآن اس کی خبر دے رہا ہے نا اب بولو کوئی مخبیر صادق ہو کوئی سچا آدمی ہو جس کی سچائی کے اوپر تمام لوگ متفق ہوں اور اس کی سچائی پروف سے ثابت ہو گئی ہو تو وہ اگر یہ بات بولتا ہے تو تمہیں ماننے میں پریشانی کیا ہے قرآن بتاتا ہے کہ قیامت آنے والی ہے اور قرآن مخبیر صادق ہے سچا خبر دینے والا ہے اور اس کی سچائی بدلائل ثابت ہو چکی ہے اب جب قرآن کہہ رہا ہے تو اس کے مان لینے میں تمہیں کیا پریشانی ہے کیا پروبلم ہے اور اگر قرآن کے مخبر صادق ہونے پر تمہیں یقین نہیں ہے تو قرآن جیسا کلام لا کر کے بتاؤ اب بحث یہ چلے گی کہ قرآن اللہ کا کلام ہے کہ نہیں ہے اگر قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے تم کہتے ہو تو اس کی نظیر لا کر کے بتاؤ اس کی نظیر نہیں لا پا رہے ہو اس کا مطلب قرآن اللہ کا کلام ہے اب جب قرآن اللہ کا کلام ہے تو وہ جو کہہ رہا ہے صدق کہہ رہا ہے سچائی کہہ رہا گویا کہ وہ مخبر صادق ہوا اور مخبر سادی کے خبر دے رہا کہ قیامت آنے والی ہے لہذا تسلیم کرو کہ قیامت آئے گی رہا اس کا ایگزیکٹ ٹائم نہ بتانا تو کسی چیز کے عدم تائین سے اس کا عدم وقوع اعظم نہیں آتا جو چیز متعین نہیں تو ہوگی ہی نہیں اس کے بعد ارشاد فرمایا گیا کہ ویزا وقال قول علیہ اخرجنالحم دل ارتکم ہم انا سکانو بھی آیاتی نے لائیو کینون قیامت جب آئے گی تو قیامت کے اوقو سے پہلے 10 بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی اور یہ دس بڑی بڑی نشانیاں جب ظاہر ہو جائیں تو سمجھو بالکل اب قیامت کا سور پھونکا جانے والا ہے ویسے چھوٹی چھوٹی نشانیاں تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی بتائی تھی وہ تو ظاہر ہو رہی ہے اور ظاہر ہوتی جائیں گی لیکن جب یہ دس نشانیاں دیکھ لو تو سمجھو کہ اب اس رافیل علیہ السلام کو ان کے ناپور کے اندر پھونک مارنے کا حکم دیا جانے والا ہے اور اس کائنات کا نظام درہم برہم کیا جانے والا ہے وہ دس نشانیاں کیا ہے اس سے پہلے کہ میں بتاؤں صحیح مسلم کے اندر حضرت ابو حر رضی اللہ تعالیٰ سے ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک واقع نہیں ہوگی قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ دس نشانیاں اس زمین کے اوپر ظاہر نہ ہو جائیں دس نشانیاں کون کون سی ہیں مسرت احمد کی روایت کے اندر اس دس وہ جو دس نشانیاں ان کا تذکرہ آپتا آپ کا مشرق سے نہ نکل کر مغرب سے نکلنا آفتاب کا مغرب سے نکلنا ایک دھوئیں کا نکلنا پتا نہیں کیسے دھواں ہو گئے دخان دھواں تیسرے دابت الارض جس کا تسکرہ سات میں وہی داو کال کول والے تیسرا داب بتلر چوتھا خروجے یا جو جن کے بارے میں ہم شروعست کے ساتھ بحث کر چکے ہیں خروج دجال نزول عیسا مسیح چوتھے آسمان سے اتریں گے وہ تین جگہ خست تین جگہ زمین دھس جائے گی اور اسی طریقے سے آخری نشانی کہ ادن سے ادنے مقام کا نام ہے غالباً یمن میں ہے وہاں سے ایک آگ اٹھے گی اور لوگ بھاگنے لگیں گے تھک کر کے جب کھڑے ہو جائیں گے تو آگ بھی کھڑی ہو جائے گی رک جائے گی اس طرح یہ آگ سب کو گھیر گھار کر کے میدان محشر میں جمع کر دے گی ایک نقطہ یہ بھی ملا کہ قیامت اسی زمین کے اوپر واقع ہوگی لیکن زمین کو دوسری زمین سے بدل دیا جائے گا یومت القار یہی ہوگی قیامت لیکن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور یہ آسمان دوسرے آسمان سے بدل دی گے ہو گی ہوگی یہیں یہودیوں نے ایک سوال کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ جب زمین بدلی جا رہی ہوگی تو لوگ کہاں ہوں گے یہ زمین جب بدلی جا رہی ہوگی تو لوگ کہاں ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پلسرا کے اندھیروں میں ہوں گے اللہ تو یہ دس نشانیاں جب ظاہر ہو جائیں تو سمجھو اب قیامت برپا کرنے کے لیے سور پھونکا جانے والا ہے اور یہ عالم تباہ ہونے والا ہے یہ دابت الارض کیا ہے دجال کیا ہے دجال کے بارے میں حدیثوں میں آتا ہے کہ تمام انبیاء کرام نے اس کے فتنے سے پناہ آگی ہے اور تمام انبیاء کرام نے اپنی امتوں سے کہا ہے کہ دجال کے فتنے سے پناہ آگاہ کرنا یعنی اس کا فتنہ دنیا کے تمام فتنوں سے زیادہ خطرناک ہوگا وہ مردوں کو بھی زندہ کر دے گا آسمان کی طرف انگلی اٹھائے گا تو بدلیاں چھا جائیں گی بارش ہونے لگے گی زمین کو حکم دے گا تو زمین خزانے اگل دے گی یعنی بظاہر ایسا لگے گا جیسے خدائی صفات سے متصف ہے اس وقت جتنے بھی بے ایمان لوگ ہوں گے جن کے دل میں کفر کی سیاہیاں ہوں گی کفر کے اندھیرے ہوں گے وہ لوگ اس کو خدا سمجھ بیٹھیں گے اور جن لوگوں کے دل ایمان کی روشنی سے روشن ہوں گے وہ فورن پڑھ لیں گے کہ اس کی پیشانی پر کیا لکھا ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ دیکھو اس کی پیشانی کے اوپر کافی لکھا ہوا ہوگا کافر کو پر لکھا ہوا ہوگا یعنی یہ تمام کارنامے انجام دینے کے بعد بھی وہ کافر ہی رہے گا مردوں کو زندہ کر دے گا مگر کافر رہے گا آسمان سے پانی برسا دے گا کافر رہے گا وہ زمین کو حکم دے گا زمین اس کی تابے میں زمین کے خزانے اگل دے گی پھر بھی وہ کافر ہوگا نتیجہ یہ نکلا نکتا یہ نکلا کہ کسی آدمی سے اگر کرامت کو ظہور ہو جائے تو ضروری نہیں کہ وہ ولی ہو کوئی آدمی مردے کو زندہ کر دے اس کا مطلب کہ وہ ولی ہے ولی نہیں ہو یہ مردوں کو زندہ کر دینا یہ تو دجال کا بھی کام ہے زمین سے خزانے اگلوا لینا یہ تو دجال کا کام ہے اس کے باوجود وہ کافر ہے لہٰذا ولایت کا معیار کرامات نہیں ہے ولایت کا معیار کتاب و سنت کی پابندی ہے کہ وہ قرآن و سنت پر کتاب و سنت کے اوپر کتنا عامل ہے دجال زمین پر چالیس رہے گا چالیس رہے گا یہ نہیں بتایا گیا کہ چالیس دن یا چالیس ماہ اور اس چالیس دن یا چالیس ماہ کے اندر پوری دنیا گھوم لے گا اور اپنا فتنہ برپا کر دے گا اس کی تیز رفتاری کا عالم کیا ہوگا سوچا نہیں جا سکتا اور حضرت عیسی علیہ السلام اسی کو قتل کرنے کے لیے بیت المقدس کے منار شرقی کے اوپر اتریں گے اس طرح کہ آپ کے دونوں ہاتھ دو فرشتوں کے کاندھوں پر ہوں گے اور ایسا لگے گا جیسے ابھی نہا کر آ رہے ہوں چوتھے آسمان سے اتریں بیت المقدس کے منا رہے شرقی پر اور پھر دجال کو میرا خیال ہے کہ مقامی لطف پر ختم کریں گے ماریں گے وہاں پر حضرت عیسی علیہ السلام کے اوپر سارے کے سارے لوگ ایمان لائیں گے یہودی بھی ایمان لے آئیں گے عیسائی بھی ایمان لے آئیں گے سات سال تک اس روئے زمین کے اوپر اللہ کا کوئی نافرمان نہیں رہے گا سات سال تک جب حضرت عیسی علیہ اسلام کا انتقال ہو جائے گا اور وہ اپنی طبی موت مر جائیں گے اس کے بعد پھر گمراہیاں پھیلنی شروع ہوں گی پھر اچھے لوگ اس دنیا سے چلے جائیں گے اشرار رہ جائیں گے اور انہی شریر لوگوں کے اوپر قیامت قائم ہوگی ہے دجال کے تعلق سے چند ضروری معلومات یہ دع بت کیا ہے صحیح مسلم کے اندر جو روایت حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ سے آئی ہے جس کا تذکرہ بھی میں نے کیا اس کے اندر نبی کری صلی اللہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آفتاب مغرب سے نکلے گا اور چاشت کے وقت صبح کے وقت لوگ انتظار کرتے ہیں کہ سورج مشرق سے نکلے لوگ انتظار کرتے رہ جائیں گے صبح کے وقت یہ سورج مشرق سے نہ نکل کر کے مغرب سے نکلے گا تو صبح کے وقت تو آفتاب مغرب سے نکلے گا اور چاشت کے وقت زحا کے وقت یعنی یہی کوئی نو دس بجے یہ دعبت الارض ظہور پذیر ہوگا صبح میں آفتاب مغرب سے نکلے گا اور چاشت کے وقت یہی کوئی نو دس بجے یہ زمین کا چوپ آیا جسے قرآن حکیم میں دا بتل اور حدیث میں دا بتل کہا گیا یہ نکلے گا لوگ کہتے ہیں کہ اس کے پاس حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی اور موسیٰ علیہ اسلام کی لاٹھی ہوگی اللہ بہتر جان بہرحال اتنا تو ہے قرآن حکیم بتاتا ہے کہ لوگوں سے یہ بات کرے گا تم یہ ایک نشانی ہوگی کہ جب قرآن حکیم میں یہ بیان کیا جاتا تھا کہ ہدود نے بات کی حضرت سلیمان سے تو لوگوں نے مذاق اڑایا کہ حدود کیسے بات کر سکتا ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی بولی کیسے سمجھ سکتے ہیں قیامت میں قیامت کے قریب یہ دعبۃ الارض اس لیے نکلے گا تاکہ رہی سہی جو نشانیاں ہیں قرآن کے حق ثابت کرنے کے لیے وہ بھی ظاہر ہو جائیں کہ دیکھو دعبت الارض ہے زمین کا چوپایا جانور ہے لیکن آدمی سے بول رہا ہے آدمی سے فساحت کے ساتھ بلاغت کے ساتھ کلام کر رہا ہے تو کل سے بات کر رہا ہے چیوٹی کی بات کیسے حضرت سلیمان نے سمجھ لی خود سے کیسے بات چیت ہوئی اس کا ثبوت بھی مل جائے گا دابت الارض کے نکلنے کی وجہ سے اس کے بعد یہ فرمایا جا رہا ہے وہ ترل جیوا لاحصب جام تمرا صاحب یہ پہاڑ جنہیں تم اپنی جگہ پر قائم دیکھ تو جامد دیکھ ہو ارے قیامت کے دن بادلوں کی طرح چلیں گے بادلوں کی طرح چلیں گے کیسے ابھی تو یہ سارے کے سارے پہاڑ کشش شکل کی وجہ سے زمین کے اوپر گڑے ہوئے ہیں لیکن زمین کی کشش ختم کر دی جائے گی اور زمین کو جب لٹو کی طرح گھما دیا جائے گا تو پہاڑ زمین پر کس طرح اپنی جگہ ٹکے رہ جائیں گے لٹو کی طرح زمین گھما دی اور جب کشی سے شکل ختم ہو جائے تو جیسے آدمی جب چاند کے اوپر گیا ہے تو پیر رکھتا ہے تو پیر ادھر رکھتا ہے اڑ کر کے وہاں چلا جاتا ہے ایسے ہی پہاڑوں کا حال ہو جائے گا بے وزن ہو جائیں گے بے قیمت ہو جائیں گے بے مصرف ہو جائیں گے روئی کے گالوں کے یہ فضا میں اڑتے پھریں گے جن کے وزن کا آج ہم حساب نہیں لگا سکتے روئی کے گالوں کی طرح اللہ اڑا دے گا ہوں. جو اتنے بڑے بڑے پہاڑوں کو زمین میں گاڑ سکتا ہے ان کو روئی کا گالا بنانا اس کے لیے کیا مشکل ہے کتنا عظیم ہے دیکھو اس کی عظمت کا اندازہ کر لے آدمی تو اس کی پوری زندگی سدھر جائے اتنا عظیم ہے اللہ نے فرمایا کوئی آدمی اعتراض کر سکتا ہے وہی کہا گیا ترل جہ سبہ جام تمر صاحب سنا اللہ کا نہ کھلنا چاہیے یہ سنا اللہ آگے کیوں کہا گیا اسی اعتراض کا جواب جو ذہنی انسانی میں پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ پہاڑ جو زمین میں اتنی مضبوطی کے ساتھ گڑے ہوئے اتنے وزنی ہے یہ بادلوں کی طرح کیسے چلیں گے روئی کے گالوں کی طرح کیسے اڑتے پھریں گے جواب دیا گیا سناء اللہ یہ اللہ کے بنائے ہوئے اللہ کی صنعتیں اللہ کی کاریگری ہے تم نے پہلی کاریگری دیکھا نا اب دوسری کاریگری دیکھو پہلے ان کا وزن وزن دار ہونا تم نے دیکھا اب ان کا بے وزن ہونا بھی ہم تمہیں دکھا دیں ہماری کاریگری ہے یہ سنا اللہ اللہ کی کاریگری اللہ کی صنعت ہے اس کے بعد سوریہ نمل کو تین باتوں پر ختم کیا جا رہا ہے اور آخرت کی کامیابی کے دار و مدار انہی تین چیزوں کے اوپر ہے تین باتیں بتائی کے اوپر جو تین باتیں ذکر کی گئی ہیں ان کے اوپر سور نمل کا اختتام ہو رہا ہے اور ان تین باتوں کے اوپر آخرت کی کامیابی کا دار و مدر ہے اگر کوئی آدمی ان تین بات، تینوں باتوں کو اوپر عمل کر لے تینوں باتوں کو اختیار کر لے تو آخرت میں کامیاب ہو جائے گا اُس تین باتیں کیا ہیں؟ ایک تو توحید صرف اللہ کی عبادت ان نما توحید عبادت صرف اللہ کی عبادت دوسرے وہ عمر تو مل مسلم ایک توحید ایمان اور ایمان کے بعد استقامت وہ عمر ان کو مل المسلمین ایمان قبول کرنے کے بعد مسلم رہے زندگی بھر یعنی اس کے اوپر جمع رہے اور تیسرے وان اصل القرآن ایمان کب قائم رہے گا استقامت کب قائم رہے گی جب برابر قرآن پڑھتا رہے یہ دیکھیے قرآن پڑھے قرآن سمجھے تو زندگی بھر وہ سیدھے راستے کے اوپر چلتا رہے گا اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اسے استقامت بخشی جائے گی ایمان بھی باقی رہے گا استقامت بھی اسے حاصل ہو جائے گی شرط یہ ہے کہ قرآن کو اپنے سینے سے لگا لے ساری خرابیوں کی جڑ تو یہی ہے کہ ہم نے قرآن کو اپنے پیٹ کے پیچھے ڈال دیا یہودیوں کی طرح عیسائیوں کی طرح कि انہوں نے اپنی اپنی کتابوں کو اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا ہے یہ کتاب ایسی ہے کسی سینے سے لگاؤ اور دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ اس کے بعد سور قصت شروع ہوتی ہے فرمایا گیا امیر غریبی اونچ نیچ پہلے ہی سے چلے آ رہے تھے کوئی رئیس ہوتا تھا کوئی سردار ہوتا تھا امیر ہوتا تھا غریب ہوتے تھے مفلس ہوتے تھے لیکن امیروں اور غریبوں کے درمیان طبقاتی فاصلے نہیں تھے امیری غریبی تو تھی اونچ نیچ تو تھا یہ تو پہلے ہی سے ہوتا آ رہا ہے لیکن امیروں اور غریبوں کے درمیان امیری اور غریبی کے درمیان طبقاتی فاصلے نہیں تھے سب سے پہلے طبقاتی تقسیم کا نظام فرعون نے قائم کیا اللہ نے فرمایا ان نے فراؤن اعلیٰ فی الولہ فی الو تو آئی پتم یو تو ہو اب اللہ نے ارشاد فرمایا کہ طبقاتی تقسیم کا نظام سب سے پہلے فرعون نے دنیا میں قائم کیا کہ جو اس کی قوم کے لوگ تھے قبطی انہیں طبقے اشرافیہ شمار کیا گیا اور اس طبقے اشرافیہ کے لیے حکومت کی رعایتیں بالکل محفوظ طبقے اشرافیہ کے حقوق حکومت کی طرف سے محفوظ اور غریب طبقے کو ان کی خدمت کے اوپر لگا دیا گیا اور طبقے اشرافیہ ان کی محنت کے اوپر زندگی گزارنے لگا ان کے ساتھ امتیازی سلوک برتا جاتا تھا ان کے حقوق کو معطل کر دیا گیا تھا ان کے ساتھ کوئی رعایت روا نہیں رکھی جاتی تھی اونچ نیچ تو پہلے ہی سے آ رہی تھی لیکن اس طریقے کے طبقاتی فاصلے امیر اور غریبی کے درمیان نہیں تھے طبقاتی تقسیم کا نظام سب سے پہلے فران نے قائم کیا اسی وجہ سے اس کو بہت بڑا فسادی کہا گیا ان کا من مفسدین بہت بڑا فسادی تھا اس کا مطلب یہ کہ جہاں کہیں بھی یہ دیکھو کہ امیری اور غریبی کے درمیان طبقاتی فاصلے موجود ہیں اور اس نظام کی سرپرستی ہو رہی ہے تو سمجھو وہ نظام صحیح نہیں ہے فاسد نظام ہے اور ایسے لوگ مفسد ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ طبقے اشرافیہ میں سے تو نہیں ہوتے جن کے لیے حکومت کی طرف سے تمام حقوق حقوق محفوظ رہتے ہیں رہتے ہیں وہ دوسری قوم کے لیکن بورزوا طبقے کی خشیا برداری اور بورزوا طبقے کے تلوے چاٹتے ہوئے ان کی ثقافت کو اختیار کر لیتے ہیں اور انہی میں سے اپنے آپ کو شمار کرنے لگتے ہیں انہی میں سے ایک حضرت موسا علیہ السلام کا چچا داد بھائی تھا حضرت موسا علیہ السلام کے سگے چچا کا بیٹا تھا یعنی آپ کا سگا تھا وہ اور سگے چچا کا چچا داد بھائی تھا وہ قارون قارون یہ تب اشرافیہ میں سے نہیں تھا لیکن چونکہ اس کے پاس دولت بہت تھی اور عام طور پر یہ نفسیات آ جاتی ہے دولت مندوں میں جب بہت زیادہ دولت آ جاتی ہے نا تو ایک عجیب و غریب قسم کی نفسیات دولت مند کے اندر پیدا ہو جاتی ہے کہ اللہ نے مجھے دولت سے نوازا ہے تو مذہبی پیشوائی بھی مجھے حاصل ہونی چاہیے یہی نفسیات کارون کے اندر موجود تھی جس کی وجہ سے وہ موسا علیہ السلام کا مخالف تھا کہہ رہے میں اتنا بڑا دولت مند اور مذہبی پیشوا یہ بنا بیٹھا دولت مند تو میں مذہبی پیشوا میں نہیں ہونا مذہبی پیشوا یہ کیسے ہو گیا میرا چچا سا بھائی موسا اس وجہ سے وہ موسا علیہ السلام کی مخالفت کرتا تھا اور چونکہ طبقے اشرافیہ میں اس نے اپنا نام لکھوا لیا تھا بہرحال غریبوں سے اور بنی اسرائیل سے تو اسے جلنا ہی تھا ان کی مخالفت کرنا ہی تھا اللہ تبارک تعالی نے فرمایا کہ اس نے بڑا ظلم کیا ہے بنی اسرائیل کے اوپر یہاں تک کہ پیدا ہونے والے معصوم بچوں کو قتل کروا دیا کرتا تھا لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ کون ظالم ہے کون مظلوم ہے اور ظالموں کے خلاف ہماری خاموش تدبیر کام کرتی رہتی ہے وہ نرید و نمین وہ جالنا نہم الوارث ہماری خاموش تدبیر کام کرتی رہتی ہے ظالم کے خلاف ظالم یہ نہ سمجھے کہ میرے ظلم کے اوپر کوئی ایکشن لینے والا نہیں ہے ظالم یہ نہ سمجھے کہ میرے ظلم کے اوپر کوئی ایکشن لینے والا نہیں ہے ایک ہستی ایسی ہے اس کائنات کو بنانے والی جس کی نگاہ اس کے ظلم کے اوپر ہے اور وہ سزا دینے پر بھی قادر ہے اللہ فرما رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو ہم ایک دن مٹا دیتے ہیں اور جو کمزور رہتے ہیں کمزور کو ہم امام بنا دیتے ہیں کمزور کو ہم ان کا وارث بنا دیتے ہیں لہذا وہ لوگ جو ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں طرح طرح کی مصیبتیں برداشت کر رہے ہیں وہ مغموم نہ ہوں وہ ملول خاطر نہ ہوں وہ آزردہ نہ ہوں اللہ تبارک تعالیٰ کا وعدہ یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو اچھے کر لو ظالم کے خلاف ہماری خاموش تدبیر کام کر رہی ہے ایک دن ہم ان کو سفید ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹا دیں گے اور ان کی جگہ پر ہم تم کو بارش بنا دیں گے کیسے ہماری خاموش تدبیر کیسے کام کرتی ہے پھر حضرت موسا علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے کہ حضرت موسا علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں ان کی ماں گھبرا جاتی ہے کیا کرنا اس لیے کہ بادشاہ وقت کا فراؤن کا حکم ہے کہ جو بھی بچہ بنی اسرائیل کے گھر میں پیدا ہو اسے فوراً قتل کر دیا جائے ہائے میں کیا کروں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے پالکی فلیم میں کہ ہم نے موسا کی کی طرف وہی کی کہ دودھ پلاتی رہو اور جب خطرہ محسوس ہو تو ان کو ایک صندوق میں ڈال کر کے حوالے دریا کر دو جب خوف محسوس ہوا تو ان کو ایک صندوق میں بند کر کے دریا کے حوالے کر دیا گیا ان کی بہن دور سے اس صندوق کے اوپر نگاہ رکھتی ہوئی چل رہی تھی اس انداز سے کو کوئی یہ نہ دیکھے کہ صندوق کے اوپر اس بچی کی نگاہ ہے جب ان کی بہن نے یہ دیکھا کہ صندوق بہتا بہتا فرون کے محل میں داخل ہو گیا ہے تو ادھر سے گھوم کر کے, کے فرعون کے محل میں داخل ہو گئی دیکھیے وہ سندوک کہیں اور بھی جا سکتا تھا لیکن اللہ تبارک کو تعالی نے اس سندو کو اپنی قدرت سے فرعون کے محل میں بھجوا دیا فرعون کی بیوی آسیا کو اولاد نہیں تھی دیکھو رب بکمل کا دعوی کرتا تھا آنا رب بکم لیکن اپنی بیوی کو ایک بچہ دینے پر قاتر نہیں تھا کیسا رب تھا بیوی نے دیکھا کہا وہ صندوق اٹھا کر لائے گئے تھے کیا منموہن سا بچہ ہے وہ خوبصورت بچہ ہے گود میں اٹھا لیا انہوں کو معلوم ہو گیا کہ ایسا ہے ایک بچہ بہتا بہتا آیا ہے صندوق کے اندر اور وہ میری بیوی کو گود میں آیا تاکہ میں قتل کر دوں کہنے لگی لا تخل اسے قتل مت دیکھو کرنا پیارا بچہ ہے شاید ہمیں فائدہ مند ہمارے لیے فائدہ مند تو ہمارا ہم کو فائدہ پہنچے اونتا یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں شرم بھی نہیں آتی تھی اس کو بیوی کہہ رہی ہے کہ اس کو بیٹا بنا یعنی تو خود مجھے اولاد دینے پر قادر نہیں ہے لہذا تو رب آلہ نہیں ہو سکتا رب آلہ کوئی اور ہے بچہ رونے لگا دائیاں بلائی گئی کسی کا دودھ پینے کے لیے بچہ تیار نہیں ہے اور رو رو کر کے پورا محل سر پہ اٹھا لیا ہے وہ اللہ فرما رہا ہے کہ تمام دودھ پلانے والی عورتوں کا دودھ ہم نے اس بچے کو اوپر حرام کر دیا تھا منہ لگاتا تو کیسے لگاتا چیخ چیخ کر کے پورا محل سر پہ اٹھا لیا ہے ان کی بہن سامنے آئیں اور کہا کہ کسی دائی کا دودھ نہیں پی رہا ہے ایک دائی میں بتا دوں ہو سکتا ہے کہ اس کا دودھ پی لے کا لے کر کے آ جاؤ ماں کو لے کر آ گئی ماں کی گود میں جیسے آپ دودھ پینا شروع کر دیا اور نے کہا ایسا ہے کہ تم یہی محل میں رہو بچے کو دودھ پیلاتی رہو دیکھو کسی کا دودھ نہیں پی رہا تمہارا دودھ پی رہا تم یہی رہو کہا کہ نہیں میرے اوپر بہت ساری جمے داریاں میری بچی ہے میرے شوہر ہے میرا گھر ہے میں ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے میں محل میں کیسے رہ سکتی ہوں اپنے شوہر کی جمے داریاں بی بیٹی کی جمے داریاں سے میں برداشت اٹھا سکتی ہوں کہا کہ ایسا کہ بچے کو اپنے گھر لے جاؤ اور سرکاری خزانے سے تنخواہ مقرر کر دی جائے گی اللہ اکبر بیٹا کس کا بیٹا ماں کی گود میں پہنچا دیا گیا اور پرورش کے لیے تنخواہ حکومت وقت کے خزانے سے دی جا رہی ہے اللہ اکبر یہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی خاموش تدبیر کہ ظالم کچھ سوچتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاموش تدبیر اس کے خلاف کچھ سوچتی ہے اور بعد میں اللہ تبار تعالیٰ نے انہی کو فرعون کی پوری حکومت کی تباہی کا سبب بنا دیا فرعون اپنے پورے لشکر کے ساتھ بٹر لیک کے اندر بحیر مرہ کے اندر ڈوب کر مر گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر صاف دریا کے پار نکل گئے ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے ان کا کہ ایک اسرائیلی اور ایک قبطی فرون کے خاندان کا ایک اسرائیلی دونوں لڑ رہے تھے بنی اسرائیل کا جو آدمی تھا اسرائیلی ذرا کمزور پڑ رہا تھا اور وہ قبطی اس تو بہت مار رہا تھا اسرائیلی نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو مدد کے لیے پکارا سستاگا تھا مدد کے لیے پکارا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ قبطی اسرائیلی کو مار رہا بلا وجہ چھڑاتے چھڑا فوقت ہو ایک گھوسا مار دیا علیہ السلام نے اس کے بعد دیکھا کہ اٹھ نہیں رہا دیکھا تو مر چکا تھا وہ ہو موسا فکو والے بے پناہ قوت اللہ نے عطا فرمائی تی. ایک ہی فائٹ میں مر گیا ہو. ہرے؟ مر گئی اب اس آدمی کے علاوہ اور موسا علیہ السلام کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کا قاتل کون ہے دوسرے دن دیکھا پھر ایک آدمی سے وہی لڑ رہا ہے موسا علی السلام نے سوچا کہ یہی آدمی بدماش ہے یہ اسرائیلی ہی بدماش ہے کہ تُو ہی لگتا ہے بہت بڑا بدماش ہے جب پلاؤ جب دادا دادا بن رہے ہو جیسے کل آدمی کو تم نے مار دیا تھا ایسے مجھے بھی مارنے کا ارادہ کر رہے ہو لوگوں نے سن لیا کہ ارے وہ جو مختول تھا ان کا کاتل یہ موسا ہے اب حکومت وقت نے پلاننگ شروع کی کہ ان کو کس طریقے سے گرفتار کیا جائے ایک آدمی کو بھنک لگ گئی اس نے آ کے بتایا کا کالا یا موسا ان یا تمیر ابھی کا لکھ لوگ مشورہ کر رہے سازش کر رہے ہیں تیرے قتل کر دینے کا بھاگ لیں یہاں سے حضرت موسا علیہ السلام وہاں سے نکلے فخارا جمیر خواہش بھائی تارکب آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھتے نکل پڑے اور تقریباً آٹھ دن کا فاصلہ ہے مصر سے مدین مدین جا کر کے پہنچ گئے آٹھ دن کا فاصلہ بغیر کھائے پیئے کیسے راستہ چلے ہوں گے وہ کیا کیا تکلیفیں اٹھائی ہوں گی اس پیغمبر نے وہاں گئے تو دیکھا ایک درخت ہے درخت کے نیچے جا کر کے بیٹھ گئے سامنے ایک پیاؤ تھا جہاں پر چروائے آ کر کے اپنی بکریوں کو پلاتے تھے پانی دیکھا کہ بہت سارے اپنے اپنی بکریوں کو لے کر کے وہاں پانی پلا رہے ہیں اور اس کے اوپر ایک ڈھکنا ہے ڈھکنا کئی لوگ مل کر کے اٹھاتے ہیں تب وہ ڈھکنا اس کے اوپر سے اٹھتا ہے اس کے اوپر سے کنویں کے اوپر سے اور دیکھا کہ دو لڑکیاں دو لڑکیاں ان سے الگ ہٹ کر کے اپنی بکریوں کو لیے ہوئے کھڑی ہوئی ہیں. کچھ فاصلہ بنائے ہوئے اسے اس پتا یہ چلا یہ دونوں لڑکیاں حضرت شعیب کی تھی جو مدین کے ایک بزرگ تھے یہ وہ نبی نہیں ہے شعیب جن کا تذکرہ کیا گیا کوئی بزرگ تھے وہ شعیب علیہ السلام ہے کوئی بزرگ تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا میں کوئی مدد کر سکتا ہوں پتہ یہ چلا کہ کوئی عورت اگر کسی پریشانی کے اندر ہے تو ضرورت کے وقت ایک اجنبی آدمی بات کر سکتا ہے اور اس کی پریشانی کو دور کر سکتا ہے ایک بات تو یہ معلوم یہ حضرت شعیب کی دو بیٹیاں تھیں باپ بوڑھے تھے کام بیٹیوں کو کرنا پڑتا تھا ایک نقطہ اور ملا کہ گھر میں کوئی کام کرنے والا نہ ہو تو لڑکیاں پردے کے ساتھ عزت کے ساتھ باہر رہ کر کے کام کر سکتی ہیں تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ وہ عام چرواہوں سے مل جل کر کے نہیں کھڑی تھی دور کھڑی تھیں یہ ایک شریف لڑکی کی پہچان ہوتی ہے کہ کہیں مردوں کی بھیڑ تو اس میں گھستی نہیں دور کھڑی رہتی جہاں یہ دیکھو کہ مردوں کی بھیڑ ہے اور کچھ لڑکیاں مردوں سے ہٹ کر کے ذرا کھڑی ہوئی ہیں تو سمجھو وہ شریف خاندان کی لڑکیاں ہے اور تیسرے یہ جب بلانے کے لیے آئی لڑکی تو شرماتی ہوئی ہے اس کا مطلب ہیادار تھی اس تو شرمانے کا انداز بتا رہا تھا کہ یہ ہیادار بچی ہے اور ہیا یہ عورت کا سب سے بڑا جوہر ہے سزیور ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے باپ بوڑھے ہیں بابو شیخ ان ہمارے والد بوڑھے ہیں ہمیں کام کرنا پڑتا ہے اب یہ چروائے جب تک اپنی بکریوں کو پانی نہ پلا لیں ہم نہیں پلا پاتے چروائے سارے کے سارے اپنی بکریوں کو پانی پلانے کے بعد وہاں سے چلے گئے حضرت موس علیہ السلام آئے اور انہوں نے دونوں ہاتھوں سے ڈھکنے کو اکیلے ہی اٹھا کر کے ایک طرف رکھ دیا دونوں لڑکیوں نے دیکھا تو بہت طاقتور ہے پانی پلانے کے بعد لڑکیاں تو بکریوں کو لے کر چلی گئی وہی پیڑ کے نیچے آ گئے اللہ کے حضور دعا کرنے اللہ تبارک تعالی نے ان کی دعا اور خاص طور سے سفر کے اندر دعا تو اللہ تبارک تعالی قبول فرماتا ہے ایک لڑکی چلتی ہوئی ہیا کے ساتھ آئی اور کہا کہ چلو ابھی لیا جھجیا لیے جھجیا میرے تمہیں بلا رہے ہیں چلو یہ آگے آگے چلنے لگے تو کہنے پیچھے چلو تم میں آگے چلتا ہوں گئے پہنچے سارا واقعہ بیان کیا کاقل تخف ڈرو نہیں یہ فرعون کے دائرے اقتدار میں یہ گاؤں نہیں ہے آرام سے رہو نہ جاؤ ظالم قوم سے تمہیں نجات مل گئی اب ان میں سے ایک بچی بولنے لگی کالت ہداؤں میں یا بات استاج اللہ نے ان کو طاقت دے رکھی ابا ایسا کرو ان کو مزدوری پر رکھ لو نا عجیب رکھ لو منیستاجر اور کبھی اور امین جسے اجرت پر رکھا جائے وہ کبھی اور امین ہونا چاہیے یہاں بتایا گیا کہ کوئی آدمی اگر اپنی دکان پر کوئی ملازم رکھنا چاہے کھیت میں کوئی ملازم رکھنا چاہے نوکر رکھنا چاہے تو نوکروں کو اندر اگر دو سفتیں تو انہیں کام پر معمور کیا جائے کام پر مقرر کیا جائے ایک تو طاقت ہو اور دوسرے امانتداری ہو طاقت نہ ہو کام چور ہو پوری دکان ڈوبو دے پوری دکان کیسی تیسی کر دے گا تو یہ دو سی بتیں جس کے اندر ہو قوت بھی ہو کام چور نہ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ امانت داری ہو تو سمجھو اس آدمی کی دکان اس آدمی کا کام ترقی کرے گا مزدور رکھ لیے گئے یہ واقعہ حضرت ہے علیہ السلام کا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ دو چیزیں ہیں کسی انسان کے اندر کیا امانتداری اور طاقت اسے نوکری بھی ملتی اور چھوکری بھی دونوں مل جاتی کیا ہونا قوت اور امانت داری یہی سے ایک نظہ یہ نکلا کہ دولا جب دیکھا جائے یا اسی طریقے سے داماد تلاش کیا جائے لڑکی کے لیے لڑکا تلاش کیا جائے تو یہی تو سیپتیں دیکھنی چاہیے لڑکا کام چور تو نہیں ہے لڑکی کو کھلا پلا لے گا کہ نہیں اور دوسرے دیکھا جائے امانت دار ہے کہ نہیں یہ دو سفتیں اگر لڑکے کے اندر نظر آئیں تو بات چیت آگے بڑھا دینی چاہیے بلکہ لڑکی والے اگر اپنی طرف سے لڑکے والوں سے بات کرے تو کباہت نہیں دیکھو حضرت شعیب نے خود موسا علیہ السلام سے بات کی کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی ایک بیٹی سے تمہاری شادی کر دوں دیکھو باپ کہہ رہا ہے حضرت موسا سے یعنی لڑکی والوں کی طرف سے پہلے ہو سکتی ہے اگر یہ دو سفتیں ہوں تو لڑکی والے اگر پہل کریں تو اس میں کوئی قباحت نہیں اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ایک بڑی پیاری بات رشاط فرمائی کہ علم اگر اللہ کی معرفت کے لیے نہ ہو تو اس علم سے انسان شا تو ہو سکتا ہے چالاک تو ہو سکتا ہے لیکن اچھا انسان نہیں بن سکتا دیکھیے آج دنیا والے صرف علم حاصل کر رہے ہیں لیکن وہ علم مار فتح خدا مندی کے لیے نہیں ہے لہذا اس علم سے چالاک تو بن رہے ہیں شاطر تو بن رہے ہیں لیکن اچھے انسان نہیں بن رہے ہیں لوگ تو وہ علم جو مار فتح حاصل نہ کرا سکے اس علم سے انسان شا اور چالاک تو بن سکتا ہے ایک بہترین انسان نہیں بن سکتا بت اور ایسے آدمی کے ہاتھ میں شاطر آدمی کے ہاتھ میں علم ایک خطرناک ہتھیار بن جاتا ہے جیسے بندر کے ہاتھ میں استرا دے دیا جائے تو بندر کے ہاتھ میں اگر اس طور آ جائے تو وہ کیا کام کرے گا وہی حال اس آدمی کا ہوتا ہے جس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت نہیں ہوتی اور علم آ جاتا ہے بہت سارے ڈاکٹروں کو دیکھو بہت سارے انجینئر کو دیکھو بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھو کہ انہوں نے بڑی بڑی ڈگری حاصل کر لی بڑے بڑے پوسٹ پر ہیں لیکن رحم نام کی کوئی چیز نہیں ان کے اندر ڈاکٹر یہ نہیں دیکھتا کہ آدمی کا آپریشن کرنا ہے آپریشن ضروری ہے اب اگر ہم اسے پچاس ہزار روپیہ مانگ لیں تو کہاں سے دے گئے نہیں نہیں پچاس ہزار تو لینا ہی ہے نہیں تو اور کہیں لے جاؤ آپ تو اس طریقے کا جو علم ہوتا ہے یہ اچھا انسان نہیں بنا سکتا یہ علم बना تو بنا سکتا ہے بندر کے ہاتھ میں مسورا دینے والی بات پھر یہ فرمایا گیا کہ جب حضرت موسا علیہ السلام نے یہ فرمایا اپنے چچا چچاپ بھائی قارون سے کہ تو اللہ کی راہ میں خرچ کر زمین میں فساد مت کر بلا تب دل فسا فی الحال زمین میں فساد مت چاہ اور اللہ کی راہ میں دے کہنے لگا کہ میں اللہ کی راہ میں کیا؟ کیوں خرچ کروں اللہ نے مجھے دیا ہے کیا میں نے یہ ساری دولت جس خزانے کو کھولنے کے لیے اتنی کنجیاں ہیں کہ ان کنجیوں کو اٹھانے کے لیے بہت سارے پہلوان لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے یہ میں نے اپنے علم ہنر سے کمایا کتنی غلط بات کہی اس نے اشارہ ہے قرآن میں کہ ذرا دیکھ تو کتنے لوگ ہیں کہ ان کے پاس علم و ہنر ہوتا ہے لیکن معاشرے کے اندر بڑے غریب ہوتے ہیں وہ معاشرے کے غریب ترین لوگ ہوتے ہیں اس طرح تو ہر علم و ہنر والا بہت بڑا آدمی بن جائے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک انگوٹھا ٹیک سیٹ کے ہاں ایک بی کام لڑکا نوکری کر رہا ہوتا ہے اگر علم و ہنر آدمی کو دولت مند بنا سکتا ہے تو ہر علم ہنر والے کو دولت مند ہونا چاہیے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علم ہنر والے بڑے غریب ہوتے بڑے پریشان حال ہوتے تو تیرا یہ کہہ رہا کہ میں نے اپنے علم و ہنر سے دولت کمائی ہے میں دولت مند, مند غلط بولتا ہے تو. اور یہ تو دیکھ ٹھیک ہے تم نے اپنے علم و ہنر سے اسے کمایا علم و ہنر کہاں سے آیا یہ تو بتا علم دینے والا کون ہنر دینے والا کون یہ صفت اور یہ اتیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیا لہذا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کر یہ تیرا کمال نہیں ہے یہ تو اللہ تبارک و تعالی نے تجھے دیا ہے کمال اس کا ہے کمال تیرا نہیں ہے اس کے بعد یہ فرمایا گیا کیا <tik> لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہم نے امنّا کہہ دیا اور ہمیں آزمایا نہیں جائے گا آزمایا جائے گا تین تین طریقے کی آزمائشیں آئیں گی احکام خداوندی پر عمل کرنے پر اس سے آزمایا جائے گا مسائب نازل کر کے تمہیں آزمایا جائے گا اسی طریقے سے دشمنوں کی طرف سے تکلیفیں دے دے کر کے تمہیں آزمایا جائے گا ان تین طریقے کی آزمائشوں میں تمہیں مبتلا کیا جائے گا تاکہ یہ معلوم ہو جائے فلحال سودکال من ال کا آدمی تاکہ یہ معلوم ہو جائے ہم آزمائش کس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ معلوم یہ ہو جائے کہ کون آدمی اپنے دعوی ایمان میں صادق ہے اور کون آدمی اپنے دعوی ایمان میں کادب ہے گویا امتحان کا ایک مقصود ہوتا ہے جیسے فیل اور پاس تو ہم یہ دیکھیں کہ اس آسمائش میں پورا کون اٹھتا ہے में ایمان میں کون سچا ہے دعوی ایمان میں کون جھوٹا ہے اس کے بعد بزرگوں کے ایک منتقل بیان کی جا رہی ہے کیا جب بیٹے ایمان لے آئے تو بزرگ کہنے لگے ابھی جمع جمع آٹھ دن نہیں ہوا ہم سے زیادہ تمہیں تجربہ ہو گیا ہم نے دنیا دیکھا ہوا ہے ہم جہاں جیتا ہے ہم نہیں جانتے کہ خیر کیا شر کیا ہے بس تم نے نبی کی بات مان لی اگر وہ خیر اپنے پاس رکھتا تو سب سے پہلے ہم اس کے اوپر ہی مان لاتے تم ہم سے زیادہ دیہاتی دا ہوگے خیر و شر کو پہچاننے والے ہم سے زیادہ ہو گئے تم پلٹاؤ نہیں دادا نہیں بھائی نہیں چچا نہیں ابا پلٹے تو گناہ ہوگا اچھا گناہ ہوگا ہم تمہارا گناہ اپنے اوپر لانے کے لیے تیار ہیں تمہارا گناہ اپنے سر پہ لینے کے لیے تیار ہیں کل قیامت کے دن بول دینا کہ ہمارے ابا نے کہا تھا ہمارے دادا نے کہا تھا کہ اگر تم نبی کی بات کو چھوڑ دو نبی کے لائے ہوئے دین سے اعراض کرو تو ہم تمہارے گناہ اپنے سر لے لیں گے یہ کہہ رہے تھے پرانے کی بولتا ہے جھوٹ بول رہے ہوما ہوں می نمی چاہیے یہ لوگ کچھ اٹھانے والے نہیں ہیں یہ تو دو دو گناہوں کے اندر مبتلا ہیں ایک تو ان کا خود کا گنا دوسرے تم لوگوں کو راہ حق سے ہٹانے کا گنا یہ تو ڈبل ڈبل گنا لے کر کے ہمارے پاس آئیں گے اس کے بعد فرمایا گا سب تک اللہ اللہ کے پاس رزق تم تلاش کرو یہاں اس آستانے کے اوپر اس آستانے کے اوپر اس آستانے کے اوپر نہ جانے کہاں کہاں آدمی رزق تلاش کرتا اللہ فرما رہا ہے رسک اللہ کے پاس رزق ہے وہاں تلاش کرو رزق کہاں ہے ڈھونڈا رہا ہے رسک اللہ کے پاس وہاں, وہاں نہیں مانگتا پتہ نہیں کن کن آسانوں کے پر جا کر کے جب جبسائی کرتا ہے اپنی زمین کو رسوا کرتا ہے وہاں جا کر کے مانگتا ہے اس کے بعد مشرقین کی ایک مثال بڑی تیاری دی گئی ہے مسل الن تخدون اللہ, اللہ اولیا جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ دوسرے سہارے بنا لیے ہیں ان کی مثال ہے مکڑی کے گھر کی بوت دنیا میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے اس کا مطلب جو آدمی اللہ کو چھوڑ کر کے دوسرا سہارا اختیار کرتا وہ اتنا ہی بوتا ہوتا ہے جیسے کہ مکڑی کا جلا جیسے مکری کا جالا بودا ہونے کی وجہ سے کسی کام نہیں آ سکتا ایسے ہی اللہ کے علاوہ جن کو سہارا بنا لیا گیا ہے وہ سہارے اتنے بوتے ہیں کہ مشکل کے وقت تمہارے کام نہیں آ سکتے شاندار ہے آخر میں یہ فرمایا گیا کہ ان اللہ من من یہ جن کو معبود بنائے ہوئے اللہ کو معلوم ہے کہ وہ کیا ہے اللہ کتنی بہترین بات کہی گی یہ کہتے ہیں کہ یہ بیٹا دیتے یہ بیٹی دیتے چادر چڑھاؤ تو خوش ہوتے ہیں اللہ کے ہاتھ ہوتے ہیں بگڑی بنا دیتے ہیں ناراض ہو جائے تو بگاڑ دیتے ہیں پریشانیوں میں مبتلا کر دیتے ہیں ان سے ملنے کے لیے جاؤ تو بڑے ادب سے جاؤ جب واپس لوٹو تو حرم میں تو پیٹ دکھا سکتے ہو اللہ کے گھر میں لیکن جب کسی آسانی سے واپس لوٹو تو پیٹھ مت بتاؤ بلکہ پیچھے ہٹتے ہوئے آؤ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ سب تم کس لیے کر رہے ہو کہ ان کے پاس اختیارات ہیں ان اللہ یا اللہ کے لاؤ جن کو تم پکار ہونا اللہ کو معلوم ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے یہ باتیں تم نے خود سوچ رکھی ہیں تم نے خود گڑھ رکھی ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے اور دیکھو امثال امت البوس یہ مثالیں ہیں جن کو ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے سامنے وما علمون ان نصیحتوں سے فائدہ وہی لوگ اٹھا سکتے ہیں جن کے پاس علم کی روشنی ہو جو غور و فکر کرتے ہیں علم کی روشنی میں ان تمام چیزوں کو پرکھتے ہیں وہی لوگ ان مثالوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں یہ رہا بیسویں پارے کا خلاصہ اللہ میں عمل اور اچھی سمجھ توفیق عطا فرمائے واخر اللہ رب اللہ